صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي لم جيوالي واصحابه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سلام علیہ حبیب اللہ کا شفیع خاتم حضرات مکرم اہل سنت کے عقائد نظریات اور ان کہ جو صدیوں سے جن پر اہل سنت گاگزند اور جن پر عمل پیرا ہے اس کی بنیاد پر ہم آج بھی صلاح گزشتہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بندے ابو محمد سید عبد القادر جیلانی غوض سمدانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشتما اور جہاں جہاں اہل سنت الحمدللہ آباد میں وہاں وہاں جاد اشپ اور اسلامی مہینے کی گیارہ تاریخ کو یہ محفل نہ صرف یہ کہ سال میں بلکہ ہر ماہ منعقد ہوتی ہیں اور مسلمان خیر و برکت سمجھ کر ان محافل میں شریک ہوتے ہیں اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں اس میں کسی قسم کے شک اور تردد کی کوئی داعش نہیں ہے حضور سیدنا غور سیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جلیل قدر ہنستی ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنی نگاہ کرم سے اور اپنے فیوز و کمالات سے نوازا ہے آپ سن چار سو ستر ہجری میں جیلان کے مقام پر پیدا ہوئے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا رمضان المبارک میں حضور سید نبو سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بات عادت ہوئی ہے اللہ کے جو محبوب اور مقدس بندے ہوا کرتے ہیں ان کی بزرگی کے آثار اور ان کی محبوبیت کی علامتیں بچپن ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا یہی حال حضور حضوص نبو سیات رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے ہیں اور جناب آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ امت الجبار کا یہ فرمان ہے اور ان کا یہ بیان عالی شان ہے کہ رمضان المبارک میں دن میں میرے بیٹے عبد القاطب دودھ نہیں پیا کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چاند کے ہونے یا نہ ہونے میں لوگوں کو تشویش ہو گئی تو یہ بات حد شوہر تک پہنچ چکی تھی کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان میں دن میں دودھ نہیں پیتا ہے تو چلو ان کے یہاں چلتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ کیا ان کے صاحبزادے نے دودھ کیا ہے کہ نہیں حضرت سیدنا اوسیا رضی اللہ تعالیٰ نجیب الطرف رہ ہیں اپنے والد ماجد کی طرف سے بھی سید ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والد ماجدہ کی طرف جانب سے حسینی تو نجیب الطرف رہ گئی حسنی اور حسینی دونوں کو مرتبے حاصل تھے اور نہیں تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آج دن میں یعنی جب سے سورج طلوع ہوا ہے اور صبح شادق کے وقت سے لے کر لوگ جس وقت دریافت کرنے کی پہلی تاریخ ہے مبارک کی یکم ہے اور آج روزہ فرمایا کہ اس وقت سے فی رمضان کہ اس وقت سے یہ مشہور ہو گیا اور اتنی شہرت ہو گئی اس بات کی کہ جیلان میں ایک بچہ سادات کے یہاں ایسا بھی ہے کہ جو رمضان میں دن میں دودھ نہیں پیتا ہے بات کیا ہے وہی وہ کہ بالائے سرش زہوش مندی می تا ستارے بلندی کہ جو ہونہار ہوتے ہیں بچپن ہی میں ان کے نمودار بزرگی اور ان کی جو ہے وہ فضیلت اور ان کے کمال کا ظہور جو ہے شروع ہو چکا تھا کیوں نہ ہو حضوصی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ خاندان ہے آپ کا کہ جس رشتے سے بھی دیکھیں تو ہر اعتبار سے جو ہے ان کے خاندان میں اولیاء اولیا نظر آتے ہیں خود ان کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید انسا جنگیر دوست رحمتہ اللہ تعالی اپنے وقت کے بڑے ولی کامل آپ کے نانا حضرت عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اپنے وقت کے بڑے چیچا علماء اور اولیاء اکلام میں سے تھے اور بڑے مستجاب الدعوات اور بڑے مقبول اور مشہور تھے اور ایسے مستجاب الدعوات تھے اور ایسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے کہ جناب جس سے ناراض ہو جاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شخص کو جس سے کہ آپ کی ناراضگی ہوتی تھی دنیا ہی میں جو ہے اس کو سزا دے دیا کرتا تھا اور جس سے خوش ہوتے تھے تو اللہ تبارک مطالعہ اس شخص کو انعام و اکرام سے نوازتا تھا اور ایسے صاحب دل تھے اور ایسے صاحب کشف تھے کہ بہت سے معاملات کی خبر جو ہے ان معاملات کے رونما ہونے سے پہلے ان کے بارے میں خبریں دے دیا کرتے تھے کہ بہت سی باتوں کے بارے میں فرما دیا کرتے تھے کہ ایسا ہوگا تو لوگوں کا بیان ہے کہ وہ بات ویسے ہی ظہور پذیر ہوتی تھی جیسا کہ آپ خبر دیا کرتے تھے ایسے صاحب کشپ تھے اور ایسے صاحب دل تھے اور اسی طرح سے آپ کی حضرت ام محمد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑی الابدہ اپنے، اپنے زاہدہ اور, اور پرہیزگار خاتون تھی اور ایسی مستجاب العبات تھی وہ بھی کہ ایک مرتبہ قصبے جیلان میں سالی کا دور ہو، دورہ ہو گیا بارش کا نام و نشان نہیں لوگ جو ہیں جناب نماز اس پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں قرار رہے ہیں لیکن بارش ہے کہ نہیں ہوتی لوگ جو ہیں جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے جو ہے کی کہ آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو فرمایا کہ اچھا گھر میں گئی اور اپنے سہن میں جھاڑو لگائی گئی فقامت بےتہا وہ کہنا کیا جو ہے وہ ہماری حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی اپنے دور کے بڑے ولی کامل اور بڑے جو ہے صاحب اور بڑے اللہ کے محبوب بندے انہوں نے بہت یہ یعنی یعنی پہلے ہی جو ہے یہ بشارت دی تھی کہ مولم سبم بے مہینے بہس العظم کھیلان و هو و هو يكون مأموراً بأن يقول کی اولاد اخہار میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا لقب محیود ہوگا وہ مسم عبدالقادر اور وہ غسل اعظم بالکلان اور اس کی جائے بلادت موز چیلان ہوگی اور وہ مامور ہوگا اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ ایک وقت میں یہ کہے گا کہ قدم حاضی کل والی جیت کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی اور اللہ کی ہر ولیہ پر جو ہے وہ اس کی گردن پر ہے اور سوائے حضرات کرام صحابتی کرام اور, اور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہم جاتے ہیں ان کے سوا سب کی گردنوں پر جو ہے حضور تعالیٰ کا قدم مبارک ہوگا یہ برسوں اور صدیوں پہلے جو ہے حضرت جو بغدادی رحمتہ بشارت مرحمت فرما رہے ہیں اب آپ اندازہ کیجیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی نظر جو ہے کہاں ہوتی ہے وہ عالم میں اور کائنات میں ہونے والے معاملات و واقعات کو کیسے مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ان کی نظریں جو ہے کس طرح سے جو رونما ہونے والے امور پر اور معاملات پر جو ہے ہوتی ہے اس طرح سے پتا یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے انہیں خاص جو ہے ایسا علم فرما دیا جاتا ہے اور ایسے مقام پر وہ فائدے ہو جاتے ہیں کہ قبل وقت ہی جو ہے تمام معاملات کا علم ہو جاتا ہے تو یہ شان ہے حضرات اولیاء کرام کی تو حضو الدی اللہ تعالیٰ اولیاء کرام ان کی ولادت سے پہلے ہی جو ہے بشارتیں اور سناتے ہوئے آئے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے والد کا یہ بیان کہ مجھے خود خود سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عبد القادر کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے بشارت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں یہ بیان فرمایا کہ آتاک اللہ ابن و ہوا ولی سی و محبوبی کہ اے ابو صالح یابا صالح تمہارے یہاں ایک اللہ تعالی ایسا نیک عطا فرمائے گا وہ میرا محبوب ہوگا میرا پیارا ہوگا اور نہ صرف یہ کہ میرا محبوب, اور میرا پیارا ہوگا بلکہ فرمایا محبوب اللہ وولیائی وقتاب اور وہ تو اللہ کا بھی پیارا ہوگا اور قطبوں کا بھی پیارا ہوگا وہ سیون اولیائی وقتاب اور افتاب میں بڑا ایک عالی شان مرتبہ ہوگا اور وہ بڑا مرتبہ کا حامل ہوگا اور اس طرح سے اس کی شان ہوگی اولیاء اور استاد کے درمیان کا کیا شخلی بینبیا ابول جیسا کہ میرا مرتبہ ہے حضرات امبیا اور رسولان اضام کے درمیان اسی لیے کسی نے فرمایا کہ غوث اعظم درمیان اولیا چ محمد درمیان کہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور درمیان ایسے بلند مرتبے کے حامل ہیں جیسے کہ سرکار تو عالم صدی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں اور تمام رسولوں کے درمیان بہت بڑے عظمت اور بہت بڑے مرتبے کے حامل ہیں یہ تمام اپنے وقت کے اولیاء یہ اعتراف کرتے رہے اور یہ بیان کرتے رہے اس سے جانا جا سکتا ہے کہ غوث بہت رضی اللہ تعالیٰ کیسے عظیم المرتبت اور کیسے بلند اور بالا مرتبے کے حامل ہیں اور جس وقت آپ نے پھر جب, جب وہ وقت آیا جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ قدمی کلی ولی اللہ, اللہ کہ یہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے تو یہ زمانہ تھا حضور سیدنا خواجہ غریب رحمۃ اللہ تعالی اس وقت خواجہ الدین اجمیر چشتی سنجری اجمیر رحمتہ خوراسان کی پہاڑیوں میں عبادت میں مصروف تھے جب آپ نے یہ جملہ اشاعت فرمایا تھا تو حضرت خواجہ چشتی رحمتہ اللہ تعالیٰ یہ بھی حضرات اولیاء اسلام کی کیا حال آپ جو ہے اپنے بغداد شریف میں موجود ہیں اور آپ کسی محفل میں یہ فرما رہے ہیں اور جب آپ نے یہ فرمایا تھا یہ جملہ کہ قدمی ہاتھ ہی تو اس وقت جو ہے معمولی حضرات جو ہے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے, بڑے مشاہد اور بڑے بڑے افطاب اس وقت اس محفل میں موجود تھے جب آپ نے جملہ اشیا کروایا تھا تو اور, اس اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے خوراک میں تھے ایران کے پہاڑیوں میں جو ہے آپ مصروف ہے عبادت سے اور, اور ریاضت اور جو ہے بہت عبادت میں جو ہے وہ آپ مشغول تھے تو آپ بغداد میں تھے اس وقت جو ہے کوئی یہ سسٹم تو تھے نہیں وائڈ اور جناب جو ہے یہ وغیرہ یہ سب کچھ تو اس کو سوچا نہیں جا سکتا یہ تو ابھی حال ہی کی زیادہ لیکن اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ ان کے لیے کائنات ہے اور کائنات میں ہونے والے معاملات اور کائنات میں اور عالم میں کی جانے والی باتیں جو ہیں بالکل ایسے ہوتی ہیں جیسا کہ ہم اور گفتگو تو حضرت خواجہ تعالی علیہ نے اس وقت جو ہے اپنی گردن مبارک سر مبارک بل فرمایا بل کا قدم مبارک جو ہے میری بلکہ مبارک ہے اس سے پتا چلا کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ دور سے بھی جو ہے اسی طرح سے باتیں سن لیتا ہے جس طرح سے قریب سے لوگ جو باتیں سنا کرتے ہیں تو ان کے لیے دوروں نزدیک جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی حضرت سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور طرح سے بیان ہے کہ جس کی ممبر بنی گرد اولیاء جس کی ممبر بنی گرد اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکنا سلام سر بھلا کیا کو جانے سر بھلا کیا تو جانے کیسا تیرا اولیا مرت بلتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کا سر مبارک اس کی عظمت و رفت اور, اس کی شان اور اس کی بلندی تو ہم کیا جو ہے وہ سمجھے آپ کے تلوہ مبارک کی شان تو یہ ہے حضور اللہ تعالیٰ کہ آپ کے تلوہ مبارک تو, تو اپنے وقت کے اولیاء اکرام سے اپنی آنکھوں سے لگا ہیں آپ کے طلبے کی یہ شان ہے تو پھر اس ہستی مبارک اور اس شخصیت کا مقام جو ہے وہ کتنا بلند وا ہوگا جس کے طلبے کی یہ شان ہے تو رضی اللہ وہ جلیب قدر ولی ہیں کہ جن کی فلاحت مسلم اور حضرات اولیاء احترام میں ایک منفرد مقام کے حامل میں اور یہ مقام ان کو گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں مل گیا ہے <متحدث> یہ مقام ان کو جو ہے صرف جو ہے ہاتھ میں تصویر گھمانے سے نہیں ملا ہے بلکہ انہوں نے کیسی کیسی ریاضتیں کی ہیں کیسی کیسی اللہ کی عبادت کی ہے میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں کم و بیش چالیس برس تک جو ہے جناب اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے ایس ایس ایس ایس کا ایسا راستہ ہے جو حضور عمل نہیں کیا مختصر طور پر فرماتے ہیں کہ ایک سال میں نے اس طرح سے اپنے نفس پر جبر کیا ہے میں نے اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس امارہ کو مغلوب کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو اللہ اور تاب کے کے فرمان کرنے کے لیے مطیع و مسخر کرنے کے لیے میں نے ایک سال اللہ العزت کی عبادت اس طرح سے کی, کی ہے کہ میں نے سوائے جو, جو ہے پتوں اور اس طرح کی چیزوں کے کھانے کے اور کچھ جو ہے وہ نہیں کھایا صرف پتوں پر گزارا کیا اور پانی متلک نہیں پیا سوچ سکتا ہے کسی کی عقل جو, جو, جو ہے وہ قبول پر گزارا کرنا اور پانی سے جو ہے جناب کنارہ किनारा چیز تیار کر لینا عقل تو نہیں مانتا لیکن عقل مانے یا نہ مانے ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی جنوبی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں نے ایسا کیا ہے اور یہ ہفتہ اس میں کوئی کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے جس کو لگن اور جس کو شوق اور جس کو جو ترک جو ہے حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ باتیں جو ہیں کوئی ہےیت نہیں رکھتی ہیں اسی لیے جو ہے اللہ مجلا فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے کاموں کو ان کے معاملات کو تم اپنے اوپر متیاز کیا کرو کہ جناب ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمیں پانی نہ ملے تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی جو ہے مشقت کا سامنا ہمیں کرنا پڑ جائے تو ہم بل بلا جاتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ اس لیے کہ ہم نفس کے تابع ہوتے ہیں یہ حضرات وہ ہیں کہ نفس جو ہے ان کے تابع ہوتا ہے تو ان حضرات کے افعال و اعمال کو ہم اپنے اعمال امال وفاق اور اپنی ذات پر نہیں پیاس کر سکتے اسی علامہ نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس شعر میں ہمیں یہی بتلا رہے ہیں ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں ہمیں یہی درد دے رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے اوپر مت پیاز کیا کرو اس طرح کہ تمہارا اپنے اوپر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ دیکھو بس یوں سمجھ لو کہ گرج باشد سر نوشتن شیر و شی شیر اور شی اگر لکھا جائے تو دونوں جو ہے وہ لکھنے میں تو ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں شی یہ اور ر وہ اگر اس پر حرکت نہ لگائیں اعراب نہ لگائے زبردیب نہ لگائیں تو کوئی شیر کو شیر پڑے گا اور شیر کو شیر پڑے گا لکھنے میں تو ایک جاتے ہیں لیکن شیر اور شیر میں بودل مشرق می می والمغربین بہت فرق ہے شیر وہ ہے کہ جو انسانوں کو کھا جاتا ہے اور شیر وہ ہے جس کو انسان پی جاتے ہیں لکھنے شیر اور شیر ایک جیسے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں یہ کتنا بڑا فرق ہے تو بس یہاں بھی یہی فرق سمجھ لو اس میں بڑا فرق کہ حضرات اولیاء کے جو معمولات ہیں ان کے جو افعال و اعمال ہیں ان کو ہم اپنے اوپر جو ہے تیاس نہیں کر سکتے اگر کوئی تیاز کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑی جہالت ہے اس لیے کہ کہاں یہ پاک لوگ کہاں یہ مقدس لوگ کہ جن کا کھانا پینا جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا پھرنا چلنا سب اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے کیا میرا اور آپ کا سونا میرا آپ کا جاگنا چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا کی سب کیا جو ہے وہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے ہم غور کر لیں تو پھر ہم کیسے اپنے اوپر تیاگ کر سکتے ہیں ان لوگوں سے اور ان کے اعمال اور ان کے افعال کو تو رضی اللہ عنہ کو یہ فرمانا کہ میں نے ایک سال اس طرح سے عبادت کی کہ صرف پتوں پر گزارا کیا گھاس پھوس پر گزارا کیا اور پانی مطلق نہیں استعمال کیا پانی مطلق میں نے نہیں پیا پھر دوسرے سال میں نے گھاس پتے اور اسی طرح کی ہری ہریالی ہری قسم کی چیزوں پر میں نے گزارا کیا اور اپنے نفس کو مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے نفس کو لگام دینے کے لیے یعنی نفس سے مارا کو نفس سے بنانے کے لیے اور سے لواما کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہ جہاں جو ہے وہ جناب مجبور کرنے لگے کہ نے نماز نہیں پڑھی ہے نماز پڑھ تو یہ سندرت رسول کے خلاف ہے بیٹھ کر پانی پی تو الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے سیدھے ہاتھ سے پانی پی تو الٹے ہاتھ سے لوگوں کو چیز دے رہا ہے الٹے ہاتھ سے دے رہا ہے یہ شیطان کا کام ہے میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو سیدھے ہاتھ سے دو نفس کو ایسا ہوتی اور سما بردار کرنے کے لیے جہاں جو ہے جناب نیم جو ہے وہ جناب آپ استر کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ نی طرف جا رہا یہ کہہ رہا ہوں ابھی عشا کی نماز پڑھنی ہے پھر اس کے بعد جو ہے جناب نفس جو ہے وہ انسان کو خود اٹھانے لگے کہ نہیں تحج کا وقت ہو گیا اب تحجب بھی تم پڑھ تو نفس کو ایسا مفتی اور ایسا مغلو بنانے کے لیے حضرات اولیاء اطراب میں ایسی ایسی ریاضتیں اور ایسی ایسی عبادتیں اور ایسے جاہدے فرمائے ہیں کہ ہم اور آپ تو جو ہے وہ سنتے ہیں تو بات کی عقلوں میں نہیں آتے ہیں لیکن عقل میں آئے نہ آئے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بات لوگ ہیں ان کے افعال و امال کو ہم اپنے اوپر یاد نہ کر سکتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ تیسرا سال وہ آیا کہ جس میں میں نے اللہ کی عبادت اور ریاضت اور اس کی راہ میں ایسا میں نے جو ہے اپنے نفس کو جو ہے مجبور کیا اور نفس پر ایسی مشقت میں نے ڈالی کہ نہ کھایا اور نہ پیا سوائے اللہ کی عبادت کے اور میں نے کچھ نہیں کیا انسان یہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے اور وہ جب سوچنے لگتا ہے تو پھر کوئی بات سامنے آ جاتی کہ بھائی ہم جو ہے وہ تو تھوڑی دیر کے لیے اگر کھانا نہ ملے تو ہمارا برا حال ہو جاتا ہے ایک وقت نہیں چلو برداشت کر لیں گے دو وقت برداشت کر لیں گے ایک روز برداشت کر لیا دوسرے دن برداشت تیسرے روز تو ہماری حالت ہی غیر ہو جائے گی بلکہ اس سے پہلے ہی جو ہے ہم جو ہے راہیے گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بات وہی آ جاتی ہے کہ نفس, نفس نے ہم کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اس لیے ہمارا یہ حال ہوتا ہے اور یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے نفس جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے اس لیے جو ہے نفس ان کا جو ہے وہ ان ساری باتوں سے جو عوام الناس کے لیے بڑی مشکل اور کٹھن بلکہ ان کے لیے ناممکن ہے تو حضرات اولیاء کرام کے لیے نہ صرف یہ کہ ممکن بلکہ ان کے لیے جو ہے بالکل معمول بن جاتی ہیں اور جناب جب ان کا مقم نظر ان کی محبت اور ان کا عشق جب اللہ کی ساتھ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کھانے پینے سے بے نیاد ہو جائے گا ان کو پھر کھانے کی بھی جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں یعنی اللہ کی ذات کے جلبوں میں ایسے پناہ ہو جاتے ہیں ایسے جو ہے وہ یعنی جو کہیے کہ مستغرد ہو جاتے ہیں کہ جہاں ان نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے نہ پینے کا ہوش رہتا ہے ہر وقت جو ہے تجربیاتی الہی میں یہ مشغول رہتے ہیں تو پھر اللہ تبارک بالا ان کو کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کو پلاتا ہے اللہ ہی جب ان کو فرماتا ہے تو کھاتے ہیں اللہ ہی جب ان کو فرماتا ہے تو پیتے ہیں جن کا کھانا پینا چینا بننا سب اللہ ہی کے لیے ہو جاتا ہے تو جن کا یہ شان ہو جاتی ہے پھر وہ اگر سال کی پوری زندگی اگر نہ کھائیں تو اس میں تعجب اور حیرت کی کوئی بات ہی نہیں ہے ان کی پھر عزیزہ عبادتِ الہی ہو جاتی ہے ان کی روحانی عزیزہ جو ہے پھر ذکر الہی ہو جائے کرتا ہے تو پھر یہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں یہ دنیاوی جو ہے وہ کھانے پینے سے یہ مستغمی ہو جائے کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام جو حاصل کیا تو اس طرح سے عبادتیں کی ہیں اس طرح سے مجاہدے اور اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں یہ مصروف رہے ہیں کیا ہم جو ہے غور کریں کہ ہم کتنا اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں ہم کتنا ذکر کرتے ہیں ہم سے تو فرائی چیزیں وہ ادا نہیں ہوتے حضوص کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ وہ حضرات کہ جو آپ کی خدمت عالیہ میں شب و روز رہے جنہوں نے رات اور دن کے معمولات دیکھے ان حضرات کا یہ بیان رضی اللہ تعالیٰ تقریباً ایک ہزار نفل روز پڑھا کا یہ انداز جو ہے وہ دیکھا فرمایا کہ پندرہ برس تک میں نے, رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ ہر روز ایک مرتبہ پرانے کریم ختم کیا کرتے تھے اور ایک اور بزرگ کا یہ فرمان جنہوں نے ایک عرصہ زندگی کا اوقات گزارے میں نے یہ دیکھا کہ چالیس برس تک عشاء کی نماز کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی کی تو جن کی عبادت اور ریاضت کا یہ حال ہوا تو پھر ان کی روحانیت کا مقام کتنا بنا بل وہ عجیب المرتبہ ولایت کا آپ کو کیسے حاصل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں دس برس کا ہوں میں شہر میں اپنے, اپنے مدرسے جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ فرشتے جو ہیں تمشی فرشتے فرشتے جو ہیں میرے ارد گرد ہے وہ چل رہے ہوتے اور فیدہ بس المکتب جب میں مدرسے پہنچتا میں فرشتوں کی اللہ کے لیے جگہ دے دو یہاں تک یہ بیٹھ جائے جتنی دس برس کے ہیں اور جناب مکتب میں پڑھنے جا رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالی ان کے لیے فرشتے جو ہے بھیجتا ہے شکل انسانی فرشتے جو ہے وہ بٹھاتے ہیں خودی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ بھی بیان ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک فرشتے کو دیکھتا تھا تو جو شکل انسانی میں ہر روز میرے ہاں آتا میں مدرسے پہنچتا جب تک میں مدرسے میں رہتا وہ فرشتہ جو ہے میرے ساتھ بیٹھا رہتا ایک روز میں تم کون ہو تو پھر فرشتے نے جو ہے یہ ساری باتیں بتلائی کہ میں فرشتہ ہوں ارسلنی اللہ تعالی کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور کس لیے بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور بڑے جو ہے بزرگ آدمی ہیں تو انہوں نے جو ہے میرے ساتھ جو فرشتہ تھا اس سے پوچھا کہ ماں سبی یہ لڑکا کون ہو تو انہوں نے کہا کہ ہر شراب کی یہ جو ہے سادات میں گھر آنے تعلق رکھتا ہے یہ بچہ یہ لڑکا سید ہے تو فرمایا کہ میری طرف دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس بچے کا بڑا مقام ہوگا یہ بڑے بلند مرتبے کا حامل ہوگا میں وقت گزرتا گیا اس طرح سے جو ہے یہ بات فرمائی تھی تو وہ جنہوں نے یہ فرمایا تھا وہ اپنے وقت کے قطب تھے جنہوں نے جو یہ فرمایا تھا اس بچے کے لیے ایک وقت آئے گا کہ بہت بڑا اس کا مقام ہوگا اب یہ کہ حضرات اولیاء کرام جو, جو آپ کے وقت میں تھے آپ سے پہلے تھے سب نے رضی اللہ اللہ عنہ ان بارے میں میں اس طرح کی جس رشتے میں آپ تشریف دے جائیں وہاں جو ان کے غلام اور ان کے عاشق جو ہے وہ نظر آتا ہے یہ محبوبیت کے عالم ہے غور سال اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی دین ہے یہ اللہ کی عطا ہے یہ جو ہے کسی کے چورے بازوں کی جو ہے وہ کمائی نہیں کہی جا سکتی بلکہ بن جانے تعالیٰ جس کو اپنا اللہ تبارک حضرت جبریل علیہ السلام کو ہے کہ جبریل دیکھو میرا بندہ ہے میں اس سے محبت میں محبت رکھو اور نہ صرف علیہ السلام نے جو ہے یہاں آ کر زمین والوں کے پاس آ کر اعلان کیا تو اسی کی صورت ہے اسی کا جو ہے یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جو ہے یہاں بیٹھے ہیں حضور خودی اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہم خاندان والوں سے بھی نہیں ملے نہ خاندان والوں نے ہمیں بتلایا بلکہ یہ کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور ہماری یہ سعادت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے چاہنے والے اور ماننے والے بنے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پر اس عطا فرمائے ورنہ اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی جنہوں نے اللہ کے بندوں کی محبوبیت اور ان ان کی کی شان شان کو کو اور سے رکھنے کے کے لیے لیے گھٹانے ایڑی چوٹی کا دور لگایا لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بلندیاں بخشے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عالی شان بنائے ان کو کون جو ہے گھٹا سکتا ہے اور جن کے سروں پر اور جن پر اس ذات مبارک کا سایہ ہو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا برفانا کا ذکر محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلندی بخشی ہے یعنی سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے تو جن کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلندری عطا فرمائی تو ان پر جب, جب وہ, وہ ہستی وہ ذات مبارک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں تو پھر جو ہے ان کو کون نیچا کر سکتا ہے ان کو ان کی عظمت کو کون جو ہے دلوں سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے حضور اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کے محبوب بندے کہ جنہوں نے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر اس انداز سے کی میں باتیں کی بھی تکمیل, تکمیل فرمائی اور ظاہری کا بھی عالم یہ تھا کہ جناب شروع میں آپ نے جب درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو آپ تقریر نہیں فرماتے تھے واضح نہیں فرماتے ایک روز کا واقعہ ہے فرماتے ہیں کہ نماز ظہر سے قبل مجھے بیداری کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ بغداد میں بڑے بڑے اور غلغہ موجود ہیں اور میں فصیح و بلیغ نہیں میں تقریر نہیں کر, کر پاتا ہوں تو اس لیے میں تقریر کا سلسلہ نہیں جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے میں نے تو اس کہ اچھا مرتبہ اپنا بہت سا رضی اللہ تعالیٰ مبارک میں ڈالا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر نماز ظہر پڑھی میں جب نماز ظہر پڑھ کر میں فارغ ہوا حضرت سیدنا علی کرد و کریم کی ڈالا میں نے مرتبہ ڈالا حضور نے سات مرتبہ ڈالا تو یہ سمجھ میں نہیں فرمایا فرما لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ میں نے سات مرتبہ نہیں ڈالا اپنا لو آب چھ مرتبہ ڈالا سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی خاطر یہ, یہ, یہ شان ہے حضرت ان حضرات کی کہ دیکھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشاہدہ فرما رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زیارت سے فیضیات فرما رہے ہیں اور یہ بھی جان رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ کا اپنا لوبے دہن ڈالا اسی لیے چھ مرتبہ ڈالتا ہے کہ حضور کے ساتھ برابری نہ ہو جائے یہ, یہ حضرات وہ ہیں کہ جن کو براہ راست جو ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شہنشاہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس طرح سے جو ہے وہ فیض حاصل ہوتا ہے علم ظاہری کی تکمیل کرنے کے بعد پھر اس طرح سے جب آپ کو یہ فیض حاصل ہوا فرماتی پھر میں نے تقریر اور و النصیحت کرنا شروع کی لوگوں کو اور عالم کیا تھا عالم یہ تھا جب میں نے و تقریر کا سلسلہ شروع کیا تو ایک دو تین آدمی ہوا کرتے تھے اور میں یہ کر دوں جب یہاں میں نے گیارہویں شریف کا سلسلہ شروع کیا تھا تو دو چار کے سوا کوئی اور نہیں ہوا کرتا آج آج, آج, آج الحمد یہ تعداد آپ کے سامنے اللہ اللہ اور بارک و تعہ اس میں اضافہ ہی فرماتا رہے تو فرمایا کہ میں نے لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی غرض یہ کہ پھر عالم یہ ہو گیا کہ جہاں آپ بعض فرمایا کرتے تھے یہ حلبہ کا مقام تھا مقام حلبہ یہاں ایک عیدگاہ تھی پھر نے اپنے گھر سے جو ہے یہ سلسلہ شروع رکھا فرمایا کہ اس عیدگاہ کی جگہ بھی تھوڑی پڑ گئی پھر ہم نے ایک دوسری بڑی عیدگاہ میں جو ہے یہ جلسہ منتقل کر دیا اور یہاں تک کہ بجنے کی تعداد کم و بیش ہے ستر ہزار ہوا کر دی تھی یہ وسلم کا بیان اور پھر آپ دیکھیں <سؤال> حوردن کی کرامت ہی تھی اس وقت جو ہے جناب یہ لوڑی کر یہ بات و تقریر میں جو لوگ شریک ہوتے تھے ان کے بیانات ہیں اور وہ بھی اپنے وقت کے بڑے ایک اور صالح لوگ پرہیزگار امانت دار اور دیانتدار ان حضرات کا یہ بیان ہے حوسو سال کی آواز کی کرامت یہ تھی کہ جس طرح سے ان کے سامنے جو موجود لوگ ہوتے تھے ان کی تقریر ان آواز کو وہ سنتے تھے اسی طرح سے مجمع کے آخر میں جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ بھی پی نہیں اسی طرح سے آواز کو سنتے تھے جیسے کہ اول کے لوگ سنا کرتے تھے اور پھر ایسے باآدم مجلس ہوا کرتے تھے ایسی متبرک اور ایسی باآدم محفل ہوا کرتی تھی فرماتے ہیں یہ بھی محفل کو ایسا لگتا تھا سوائے ان کی سانس کے اور کوئی آواز جو ہے مجلس میں محفل میں دوسری جو ہے وہ نہیں سنی جاتی اور پھر کیا مقبولیت کیا جو ہے تاثیر ہوتی تھی محفل کی فرماتے ہیں کوئی محفل وادی تھی ایسی نہیں ہوتی باز تھی کہ جس میں بدماش اور, اور غیر مسلم جو ہے وہلانا کرتے ہو غیر مسلم جو دا ہیں وہ مشربا اسلام نہ ہوتے حضور اللہ خدوصین کا اپنا بیان ہے فرماتے ہیں میرے دست حق پر تقریباً جو ہے کم و بیش پانچ ہزار یہود و نثارا مشربا اسلام ہوئے اور اور ایک لاکھ سے زیادہ اصلاح کی جو ہے وہ بیم کو یہ عالم آپ کی محفل اور آپ کی رشت و ہدایت کی مجلس کا ایسے بگڑے ہوئے ذہن کہ جو فساد ہی فساد پر جو ہے جناب اور قتل و غارت ہی پر جو ہے ان کے اعمال و پال کی دنیا ہوتی تھی جب حضور سد نو سا اللہ تعالی ان کی محفل و ہدایت میں وہ حاضری دیا کرتے تھے تو پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برکش سے ان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا فرما دیتا تھا اور اس طرح سے وہ مفسد کی بجائے جو ہے وہ سالے ہو جاتے تھے اپنی اصلاح دیا کر لیا کرتے تھے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی شان بھی یہی ہوا کرتا ہے اور ان کا مقصد بھی یہی ہوا کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا پیغام پہچانا اللہ کے بندوں کو و ہدایت کی تلقین اور تبلیغ کرنا اور کرنا ان کو باز اور نصیحت کرنا حضور نباب علیہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تعدم جو ہے برقرار رہا تھا اور پھر یہی نہیں رات میں اس طرح سے آپ کی محفل و مجلس ہوا کرتی تھی اور دن میں جو ہے آپ طلبا کو تعلیم دیا کرتے تھے فقہ قرآن و حدیث اور اور اسی طرح سے دیگر علوم و فنون کا طرز دیا کرتے تھے آپ کے مدرسے سے فارغ ہو کر پھر یہی ان کے شاگرد اور ان کے طلبا اور ان کے تلام ان کے, کے لفہ دوسرے علاقوں میں جا کر جو و ہدایت کا پیغام جو ہے وہ دیا کرتے تھے اور وہاں جو ہے اسے طلب پر شروع ہو تو یہ حضرات ان حضرات کی کاشی کہ جو اسلام اس طرح سے جو ہے وہ پھیلا اور دور دراز ملکوں میں جو ہے پہنچا اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ مذہب اسلام کے پیروکار اور مذہب اسلام کے ماننے والے آپ کو جو ہے ہر جگہ جو وہ نظر آئیں گے حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات اولیاء اسلام کا اسلام کی تربیت ترقی اور ترقیر اسلام کی تبلیغ میں بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے اور یہ ہم ہی نہیں کہتے ہم ان کے مان ماننے والے ہی نہیں کہتے اعتراف کرتے ہیں اور جو, کے کے جو استاد ہے ہے لکھی ہے اس کا جس کا ترجمہ ہے اسلام کی دعوت اسلام کی دعوت لکھا ہے اور بڑا منصف مزاج شخص اس نے لکھا کہ ہمارے بہت سے وہ یہ کہتے ہیں اور اہل اسلام پر یہ الزام لگاتے اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے پھیلا انہوں نے اس کا بڑا اچھا تجزیہ کیا اور بتلایا کہ کیسے جو ہے یہ لوگ بے وقوف ہیں اور کیسے جو ہے یہ اس طرح کی بے سرو باتیں جو وہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ اسلام جو تلوار کے دور سے پھیلا تو اگر یہ بات درست مان, مان لی جائے تو بھائی جب تک تلوار کسی کے ہاتھ میں رہے تو اس اس وقت تک اس کا ڈر اور خوف رہتا ہے تلوار جاتے ہی ڈر اور خوف رست ہو جاتا ہے تو اگر تلوار کے ذریعے اسلام پھیلا ہوتا تو ہر وقت جو ہے ان لوگوں کے سروں پر جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہر وقت ان کے سروں پر تلوار نہیں لٹکی رہی تو وہ پھر کیسے جو اسلام سے وابستہ رہتا یہ بات بالکل غلط اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا ہے اسلام اپنی حقانیت اور اسلام جو ہے ان درویشوں اور ان فقیروں اور ان اولیاء اکرام کے اخلاق و کردار اور ان کی سیرت کے باعث جو ہے اسلام پھیلا ہے اور اسلام کو ترقی حاصل ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یورپ میں ایشیا میں ہر جگہ جو ہے حضرات اولیاء اکرام کے ماننے والے موجود ہیں اور انشاءاللہ تا اللہ قیامت موجود رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم, ہم اور آپ سب کو ان محب, اپنے محبوب بندوں ان اولیاء نام اور خصوصی طور پر خصوصی رضی اللہ رضی عنہ کے دامن سے وابستہ رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے واقع روانہ رب العالمین